السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا نام حمد ستاری ہے میں باپ پیسے باپ پیسے باپ پیسے باپ پیسے بول رہا ہوں پیارے باپا جان آپ کی باتوں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو پسند نہیں لے کر جاتے کہتے ہیں مجبور گانے سے اور جانے سے جن مسلط ہو جاتے ہیں کیا واقعی مسلط ہو جاتے ہیں؟ پیارے باپا ہم کو جواب فرما دے, دے, دے آپ نے تجربہ تو کر ہی لیا قبرستان میں کھڑے ہو کر یہ عظام کی باتیں ہیں یہ حاجی شاہد نگران پاک کے شہزادے حسان تو یہ ہمارے موبائل کی جو سلجھے ہوئے وہ ان چیزوں سے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 اکا دکا جو آدمی ہو تو وہ خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو جائے تعالی اعلم و, اعلم عز و, جل و اللہ تعالیٰ علی و علی و صلی اللہ تعالی علیہ